امبیاحمد نلمصطفیٰ والا عالی و صحاب ہی السخد ما بعد فارض بالله من الشيطان القديم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين منت بلک مولا ملو موت سی یا حَبِيبَ بملہ حمدر اللہ تبارک و تعالی نا چیز نو نفس دے شرط تو نجات بخشے اسلام ایمان عطا فرماوے انگریزی تعلیم علماء ماء مشاق کی نظر میں جڑا موضوع گزشتہ جماعت المبارک شروع شروع سی اج اس کی دوسری قسط ہے مولانا نا محمد صالح رحمت اللہ تعالی بیان فہرست آنے والے اور اپنے دور دے مشایخ دے بھی ممتاز بزرگ عرب شریف دے سیدی شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی دی نظر چی تعلیم کی سی گویا اس موضو اج بن گیا اگریزی تعلیم شیخ نبہانی کی نظر میں گزشتہ اگریزی تعلیم مولانا محمد صالح کی نظر میں یہ ہے اج شیخ نبہانی کی نظر میں شیخ نبہانی دی شخصیت دا تعارف ہو جڑے حضرات درس و کردن یا دینی کتب کا مطالعہ رکھ دوں تے تعارف کرا کی تستے مخت سر دا تار میں پہلوں کرانا تاکہ ان شخصیت دی اہمیت تم آئے اور گلمیت آبانی رحمت اللہ تعالی لئے بارہ سو پینسٹ ہجری پیدائش ہے بارہ سو پینٹ جی گویا ہوں چودہ سو چھبی سو تو کال بن گئے پینتی چھبی اندر ہوں پینتی چھبی اکٹھ ایک سو اکاہٹ سال انہاں دی پائش یعنی گویا مولانا ابوال بشیر محمد سال رحمت اللہ تعالی تو بھی انہاں دی پیدائش پہلو ہے انہاں نے سوا سو سال ہوا ہے انہوں ایک سو اکاہٹ سال ہو چکا وفات شریف ناندہ وصال مبارک آرہ سو پنجہ ہجری میں آپ اپنے دور دے عرب شریف دے اولیاء کرام مشاہیر اولیاء کرام تمام سلسلے میں انل جافتہ نے میرے سامنے انہاں دے مختصر حالات دے بیان آستے آپ سرکار دے کتاب مفرج القروب و مفرح القلوب دار القتب العلمیہ بیروت لبنان تو چپی اس دے شروع دے اندر جو کچھ لکھین حالات انہاں تو میں جناب نو بیان کر رہاں آپ سرکار نے سلسلہ ادریس دے, دے شیخ اسماعیل نواب تو فیض حاصل فرمایا ہے کویت کرامت مشہور ہے کہ آپ سرکار سید صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے روزہ انور تے تشریف لے گئے وارد یا یارسول اللہ میں دور سا تے روح دا سا جناب دے سلامی ہون میں جسم روح حاضر ہوا آپ ہاتھ مبارک دےو تے میں سا سرکار نے ہاتھ مبارک باہر ظاہر فرمایا اس وقت کن سینکڑے ہزار علماء عوام نے اس کا نظارہ فرمایا کہ محبوبے دو عالم دا ہاتھ دست شفقت قبر انور تو باہر آیا اور شیخ احمد رفائی نے چومیا بابڑے گلے نہ با من لیکن مستند کتاب جیسے ایسا جنہاں جنہیں شیخ احمد رفائی دا ذکر ہونا ہے نا میں ضرور اے واقعہ کرامت آپ کی موجود ہے اس سلسلہ اندر شیخ نے شیخ نبانی نے عبدال شیخ ابدل کادر ابی ربا تو جانی یافی تو فید حاصل فرمایا ہے سلسلہ خلوتیہ دے اندر شیخ حسن رضوان سعیدی تو سوادنار سعیدی تو فید حاصل فرمایا ہے سلسلہ شادلیہ شیخ ابو الحسن شادری رحمت اللہ علیہ جنادہ او خوابے کہ آپ سرکار فرمان دے میں ویکیا خواب دے اندر کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دے نو سامنے رکھے تے اللہ دے محبوب حضرت مورسا کلیم فخر فرماندے پہ وہ جڑا واقعہ میں بیان کرنا ہو شیخ ابو الحسن شادلی رحمت اللہ علیہ دا خواب دلال دلائل الخیرات شریف ورد وزائف اولی کرام دی کتاب ہے وہ شیخ ابو الحسن شاضلی دی رضی اللہ تعالی نے تصا نہیں جان دے یہ تو علاقے جو نہیں ربکے چ لیکن جو میں سلسلہ کادری سردیا نقش بندی ہے اسی طرح سلسلہ شادلی ہے آپ سلسلہ بندیہ دے اندر شیخ غیاث الدین اربلی انہوں تو فید یافتہ نے شیخ نبانی اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اشرف تھان دیوبندیاں دا بندیاں نو اپنا پیر منہ سی تے دیوبندی بلکہ سنا تھا, تھا مرید آ رشید گنڈوئی وغیرہ سارے سنیا پیر مر علی شاہ سرکار آپ سلسلہ قادریہ دے اندر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی احمد اللہ علیہ تو فیض حاصل فرمایا ہے سلسلہ قادریہ دے اندر حسن بن حلاوہ گزی رضی اللہ تعالی ہوں ایسے حضرات تمام سلسلے آندے اس بزرگ دے مشائق پیر فیض دن سمجھو آپ دی گل سارے اپنے مرشد دی گل ہے سرکار دے حالات دے اتے بہت دے تذکرے ہن. دیاں کتاباں کنیاں نے اچھی تو اتنے اتنے آپ لگ بھگ کتاباں نے جڑیاں لیے پوری روئے زمین دوبندیاں ہر پاسے بریلوی پیلوی سنی پھر آپ سرکار کا خاص مقام دل رکھ دینے ہیں اس واسطے کہ آپ نے زیادہ تر خدمت شان رسالت کی آپ دیا زیادہ تر کتاباں سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خدمت حدیث دیا بالخصوص وہابیاں دا رگڑا پٹان عرب دا بادشاہ ہاں شواہد الحق شواہد الحق کتاب اردو ترجمہ بازار چلتا ہے اندر آپ نے لکھیا ہی دا درد ہے یہ جڑا بالخصوص ولیاں تو منگنا وال نبر یا رسول اللہ آخنا شرک شیخ نبہانی نے اپنی اس کتاب کے اندر خوب رد فرمایا ہے جن نے دل ٹھنڈا کرنا ہوئے تحقیق پڑھنی شواہد الحق لے کے بازاروں پڑھ سک آ رہی نہیں ایس تو علاوہ ال الحق تو علاشہ کتاب جڑے خطیب اج کلام ہیں کو بھی سن اردو ہوسن میرے کو اربی چاہ اردو چسن جناب چ مشہور کتاب جواہر ال شریف آقا نامدار سرکار دشان پاک دو دے جامع کرامات الاولیاء اولیاء کرام دے تذکرے کرامات دے حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم دے معجزات دے بیان چاپ دی کتاب ہے بہت زخیم کتاب حجت اللہ علی العالمین اوندا بھی ترجمہ بازار وچ مل جاندہ جامع کرامات الاولیاء دا بھی بازار وچ مل جاندہ سادات الدارین فی الصلات علی سید القوین نبی پاک سرکار درود پڑھنا درود کیویں پڑھنا کنے لفظاں دے درود پڑھنے اوندا تذکرہ سارا اس کتاب وچ اے وی الحمدللہ عربی دے اندر چیز دے کول موجود ہے آپ سرکار دیاں اتنا تصنیف تصانیف کتاباں مقبول بین العلماء ان کے پہ کہ عالم ہونا ہے پھر اور عجیب بات ہے کہ آپ سلطنت عثمانیہ جسلے آل عثمان دی حکومت سی عرب ارب در ترکی مکہ شریف مدینہ شریف سارا دے آلے اسمان بعد اچھے اگریزی سازشا وابڑیاں دیا سازشا دونوں دیا رل کے سلطنت اس نقصان پہنچیا آپ سرکار سلطنت عثمانیاں جتھوں تک ہے سی اس لیے آپ سرکار اس سلطنت دے وزیر سن آپ کن وار زیارتیں ہوئی سلمبیا دیاں کنے وارا آپ نے شرف بخشیا آپ دیاں کتاباں بارگاہ رسالت سالت کنیاں قبول ہوئی آپ دے حالات تو ویخ کے پتا لا جی ایک نہیں کئی واقعات نے جنہ دے اندر سید البیا پاک سرکار نے آپ زیارت نصیب فرمائی گھر کے ہر پاس پکا پیڈا اچھی شان والا بندہ تے مشہور رکھا سی او ترکی تپی ترکی تو. پرانی اس کتاب دا نام ہے ارشاد مدار مسلم مدارسورا انگریزی سکلوں تو نسارا مدار سن نسارا اگریزی سکل مسلمان حیران پریشان لوکان دی رہنمائی کرنا اے کتاب دے نام کا ترجم ہے ہوں نہ پیا دس دے بچ کی ہونا ہو دسو جا بندہ ایک سو اکاٹھ سال پہلوں پہ پیدا ہو جڑیا وہ گلیں کرڈے تو اتنے تک پہنچیاں نے یا انہیں ساڈے تھی آئی ہوں تو سا آپ اندازہ لگایا جی اصل کنے کلے ہوئے پھرنے جہی قوم ملہ جہے دے مشائخ تو وکھرے ہونگے وہ باقی کلے نا. آقا نامدار نے جو فرمائے وڈی جماعت دے پیچھے چلے جے سبا دل آزم سبا دزم دے اتباق کرے جے ہوں سکول اتفاق رکھنے والے انہوں چند دن ہوئے نے چند جڑے بنے نے انہوں تے سکول دے مخالف شیخ یوسف اسماعیل نبانی اتو لا کے پیشان لگے چلو او توڑ تھا با تے سوا لکھ نبی سارے جو مخالف ہوئے تے ایمان نال دا سن وڈی جماعت دی ہوئی وڈی جماعت سکولہ دے موافقا دی ہوئی جہا آقا نے فرمایا ہے نا کہ سوا دلم وڈی جماعت دے پیچھے چلے جے یہ نہ سمجھا جی ہر دور دی وڈی جماعت جی یا تے اج گھن لو فاسق فاجر بے ایمان بئیمان کا زیادہ بنیا ہے کی خیال ہے ایمان نال دسو رنا اس پردے پردے زیادہ نے یا بے پردگی والیا زیادہ نے سچی بولے جی لاہوری چو کڈو کنیاں پورا کن آبادی ہے آباد لاکھ کی آبادی کڈو کندر نبی پاکیے اپنے کپڑے لا چڑیے لانسی نے جنہیں ہزور سرکار دا فرمان جی پڑھیا اردو ترجمے پڑھ لیا یا عربی کی کتاب پڑھ لی سمجھ آئی کوئی نہ ہاں جی یہ مطلب اے وے کہ جس وقت دور کھڑے اس دور تو پشا چل پیشہ جن کٹھے حق والے کھڑے گا وہ ہمیشہ باطل والوں تو ودے ہو سمجھ کوئی گئی نا کوئی نہما پیچھے چلنا ہے اچھا تو شیخ یوسف بن اسماعیل نبانی رحمت اللہ دی پوری کتاب اے میرے دی ارشاد نسارا پہلی بار چھاپی گئی متبا حمیدیہ مصریہ سن تیرہ سو بائی دمام کا وسال سو پچا مشال شریف تو چند سال پہلو یہ کتاب مصر چھپی مصر تو ترکی ترکی تو اشان اشان آئیے میں من پر آزاد حوال آجاد چند اکتار سال سنا اس وقت دے زمانے پاکے دے زمانہ آپانے پاکانے عرب شریف دے اندر دو قسم دے آئے مشنری سکول کھلا دعوت دیں سن بھائی سکل بال گلو آؤلان شرط رکھی ہوئی سی بھئی اثا جی میں چوڑے عبادت کرنے عبادت کرو گے ساڈی عبادت خانے جاؤ گے بال جان گے وہ لے جہ باہر ماں پیو نی دس سن دستے لیکن شرط رکھا سن بالوں سارا کچھ کرا مذہب کے مطابق سب کچھ ایسے دوسرے سن جنہیں اج دی نہیں سی رکھی کہ اصا چوڑا بناونا ہے لیکن نبی سرور دین مبارک کی دی مخالفت کا جڑا سبق سنا وہ ضرور رکھا ہوا اسمام نے اپنی اس کتاب کے اندر دونیں سکول داخل ہوار دور کوفر کرار دس یہ ویکو بھی تک چھپایا کمیں گیا امام یوسف بن اسماعیل نبانی رحمت اللہ دیا اونا دے ترجمے ہو گئے تقریر سن او فٹ چھپ گئی اے کیوں نہیں چھپیا انہ ترجمہ کیوں نہیں ہوا کو وی کتاب بھی نہیں ان چالی سفیا ہونی ہے پناہ سفے ہونی پنج الحمدللہ میں کم کر رہے ہیں اللہ تعالی دی مدد اس دا ترجمہ کرا کے اپنے سنگھی کو میرے کوڑ کیونکہ وقت کو سنگھی کو ترجمہ کرا کے اردو چھاپ رہا تو چند دن ہاتھ کتاب اردوے چنی ان شاء انشاءاللہ ٹھیک ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ ہوں مولبیاں کتابوں پرا راہنا پردے انہوں کتاباں برملہ لیا میں لیا مطلب یہ نکلے اللہ تعالی نے یہود نسارا کی مخالفت جہی ہے پیٹے پائی ہے اللہ تعالی دے فضل ادا کر رہے ہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ ہوں سنگیو آپ سرکار جو اس کتاب مبارک کے مختلف فصلہ بن بن کے لکھا میں ان کتاب مبارک دے وچوں تقریباً اکثر فصلہ رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يجمعين وتتكرر هذه الأمور على سمح السبيل المسلم في عدة على سمح السبيل المسلم في عدة السنين فلا يخرج من المدرسة إلا وقد تجردت الكلية من دينه وحميته الإسلامية وصارت تلك الدولة الممدة للمدرسة التي تعلم فيها التی تعلم فيها احب الہ من دولته ہی جن من دولته وجنسيتها اهب اله من جنسيته معتقدا فيها وفي رجالها الكمال وهو لم يتعلم شيئا من دين الاسلام وسيرة نبيه سيدنا محمد عليه سيدنا محمد عليه السلام ومناقب اصحابه الهداة المهديين وفضائل اعمة دين المبين واهوال خلفائه الراشدين ومن بعدهم من سلاطین ول عمرال آدلی بل روا لوں ان شیاتی الا کل اکثر اوصافهم الجميله ومناقبهم الجليله فاتقد فاتقد فيهم خلاف الكمال الذي اعتقدوه على خلاف الحقيقه في اعاده الدين هي ودولت هي وها اولئك التلاميذ في الظاهر من جملة المسلمين وفي الحقيقه هم اعاده الدوله والدين قد أشربت قلوبهم الزندق والدلال المبين وترى الواحد منهم لا يجد خلوة مع من يشاكله في ضلاله وسوء حاله إلا ويتذاكر معه في الاعتراضات على دين الإسلام ودولة الإسلام وعوائد المسلمين ويمدهون تلك الدولة صاحبات المدرسة التي كملوا فيها دروس الضلال وتجردوا من الدين والكمال ولا يزال يخرج من هؤلاء الزنادك في كل سنة من هذه المدارس النصارى نسرا نسبا عدد كثير فيجتمع منهم في عده السنين الجمل الغفير جلهم او كلهم على هذا الحال قد جعل الحق وراءهم زهريا وما بعد الحق الا الضلال اللہ تعالی کے فدلو کرم ہون اس دا مطلب سمجھو فرما اکل والے مسلمان الفاظ دے توجہ ہوے اکل تے کھو بیٹھے ہاں ویخ ہوئے اکل والے مسلمان تے تی اللہ رحم فرمائے تے تینوں اپنی رضا والے رہنمائی فرماے نو ویکھ یہ اگریزی مسلمانہ دے کے دے کے سکول کھولنے محنت کیوں کر رہے ہیں ذرا ویختے سیمال کام کر رہی ہیں NGOs ہیں حکومتیں ہیں ہر وقت پاگل ہوئے پھر کیوں؟ اور اتنا خرچے کرتے ہیں یہ مطلب پرانے خرچے کر لگے گرانٹا ہوئے خرچے بہتے کرتے ہیں کیوں پہ کرتے اور ایمیت دیتی کھڑے کیوں نے ان کیا تیرا خیال یہ ہوئی ہے کہ تیرے پتر مسلمان تفقت مہربانی کا ہاتھ رکھی کڑے نے اجڑی قوم میرا بولتا سبحان اللہ وہ اجڑے گھر والے گھر وسیا سمجھ ذرا کھوپڑ کھول کے بہ اپنا کھوپڑ شریف ہو. تو انہوں کنجر پیران دے کنجر ملوڈیا کا دا پھر انداز لاوی جیڑے ساڈے خلاف ہیں وہ ساڈے خلاف نہیں محمد دربی دے دین دے خلاف ہیں میرے حضرت صاحب فرما دیتا ہے مہینے دو دلان نے راب آیا رب کاجت تمام پہ اللہ تالا منہ بند پیا کر دیا مت دن کوئی کس نہ کس کے نہ نہ گئے تھا نو خبر نہیں تھی کیا تیرا کل شفکت مالا ابن کل مسلمے تیرے مسلمان پتر تو شفقت پکڑ حو ل سن ملا نہ دین نہ کم دے ملک کی چو کیا ایک کامیابی دینا چاہتے ہیں تین کلہ ورگے ہرگے نہیں ہرگز نہیں, نہیں اللہ دی قسم ہے جو کچھ کر رہے نہیں انہوں دے اہم مقاصد نے مکان سے مہما فوائد رہی را چا دے بڑے, بڑے فائدے نہیں اندر وہ حضرت میرے کی فرما میرے حضرت کی فرمان دے نا؟ کہ کیوں فرما د جس سینہ رسالت تو امام یوسف بن اسماعیل فیض پایا اور سے سینہ رسالت تو میرے شیخ پایا ہے تا, تا جا کے گل انہیں امام پھرلتی مفتیاں تے آج کے ملوڈیا کی گل یوتی پھرلتی ہے میرے شاخ کی گل پیرل دی گال... مڑ پہ پیانا کن تے واگا نے کنا چاہگا نے مفتی پیران ہاں نس دا جواب جب لیا ہوں چلو یار چھو میں کتاباں کڑ کڑ لی میں آنا سو سال پرانی تصا کسی امام کی کتاب کھ لیا جن آخیا ہوو ٹھیک ہے ایک تو لیا ملنا یہاں کول جن فتوی ہو سن اب دے کنجر ہو سن میرے کو جن فتوی نے اج تو سو سال پر امام اج کا کنجر وکے آخلا ہے وہ نہیں سن وکتے خاص کرم سیمت محبوب سجنا فرما فرما دے جن محنت پکڑ دے اس محنت تو ود ان فائدہ حاصل پہ آؤں تو رقم لائی آئی آپ نے محنت کری آرما دے بھی فائدے آئیں سارے تیرے پتر کی بربادی تری بربادی دے تیرے دین دی بربادی تیرے قوم دی بربادی اور وہ مصیبت نہیں وسیبت نہیں جہاں تین سارے اکل والے تی پہ جان لہلت فرمایا جڑے علم اکل والے ہیں وہ تو جانے جی جہل نے کند اکل نے ماٹے وہنے والے نے یہ گلا سمجھ نہیں آ سکی ورنہ اکل والے علم والے پہ جانتے ہیں دا مطلب یہ نکلیا جنتی نے آج دے سارے جہل نے کبھی خانے والے بچڑ خانے والے ڈاکٹر سمجھایا نہیں تین اگے سن فرمایا وہ فائدے انہوں نے کہڑے کہڑے نے اگریزاں فرمایا انہوں نے فائدے کیو بالا نکل پڑھا کے انہوں نو حقیقت کڈ لین بے کلو بے ہم ان دلانچ دیم کڈ لینگ بکوف ظاہر مسلمان راندن پر اندروں کافر ہوں بڑا سونا سودا کیتا ہی آ. ایک قوم بہت سونا سودا کی بیٹھی ابو جہل تیرے نبی نو سدیا تھی تیرے صابہ سدیا سیسے لے لو روپیے لے لو سرداری لو حکومت لو دین تھوڑی جی تبدیلی چلو نہ نبی منی نہ صحابہ منی سد کے جر ملاد والے ملادی تو پتہ نہیں پاک تو ایک لانتا اسے. سکول والے اتفاق رکھنے والے تو تیار ہوئے پی جا میں ہو رہا اس لیے نال سکول ہو لانٹ چند کے اولاد کافر بڑا ٹکیاں بیٹھا ہے. دے دے کی وکنا ٹکے ہتھوں پہ, پہ لانا خیر چلنا دے. دے حوالے سارے سناواں ہوئے ٹھیک ہے جی میں آنا ہونا اچھا کی آنے آفر پہ بن بے وہ کی دین اندروں کٹ لینے اتوں تو مسلمان کلمہ پڑی جان گافر ہو گے جڑا اتوں مسلمان کافر ہونوں کی آدھے منافع آدھے نا گلا بھی انہوں آتے ہیں لبرل بھی انہوں آتے ہیں موتدل بھی انہوں آدھے روشن خیال بھی انہوں آدھے جدیدسرا بھی انہوں آدھے مزاج والا آدھے سردار بھی انہوں فرمایا تے دا محبت فائدہ اے تو اسلام کڈن تو بعد دوجا فائدہ سڈے بالا نو اپنا آشک بنا لمانس نسل ہو سکول اگریزان دی آشک آیا کہ نہیں میں آنا آشک کا شوق دے پیچھے جننے مرضی دکھ ستم آون وہ او ہس ہس کے قبول کرتا نہیں سچی بولیا جیارا ہو جنیاں مصیبت دکھ آدھے آن آن نے انہوں موٹا جا دکھ ایک دا ہے یہ پینٹا دکھ آزاد جیندیا کیوں قبول کری فردے نے جی اسا نا جار نام دی ملے سولی چھوٹا لے لئیے پہ ہٹیے نا جے یار دے دادوں ملے منا چوڑی پا لیے ہٹانے یار دی سولی ہودینے دا تاجدار خاصی علمدین شہید ورگان دا قبول ہاں جھوٹا لے تے جے یار ہوگریز نام دی ملے سولی چوٹا لے لیے پہ جے یار سولی ہوے تیار یار ہونے دا تاجدار خاصی المدین شہید ورگان دا قبول ہاں جھوٹا لے لو جی یار ہوگریز سولی ملے مڑ آدھے نام کی یہ بھی فرانے جی یار دے دی ملے پینٹ شرٹ وڑ جائیے پیچھا ہٹیے جی اس میڑا مارو آخو کنجرا ننگا آیا پھر ماں بہن دے دگے کو شرم کر گڑا سودا لے پچھلا ویخ تو او کی ہے جے یار دے دن دلے میڑا چولی تے ہے کوئی نی ہوں کتنے پاوا وہ چھولی تو ہوتی ہے کمیسا والوں کی شرط والے کلرا کی چھولی ہے کونی جے یار دا ملے میڑا پینٹے پینٹ چن لوا ہٹان سچیے اور مری برادری لکھ لا لا تیرہ ملوڈیا سے پیڑے سکول بنا کلے نے کنجرو کی سنت ادا کیسمیا پیا ہوں جی کوئی عاشق رسول نکلتا ہے نا تو اس نظام ماحول تعلیم دا نتیجہ نہیں آتا وہ میرے مولا دی قدرت دا نتیجہ سمجھ نہیں چلتی جی کوئی غازی عامر چیمہ جیسا پیدا ہو جائے گا نتیجلانے اگریزاں شکایا تیار کرتے اگر کوئی نکل آئے نا غازی تو وہ سمجھی میرے مولا دا کمال کی تے آوے تے ابو جہل دا پتر بھی نبی دا غلام بنا چھوڑے دون فائڈ حاک خلاف نے چلو شکر من من چیتی لے آڈے اچھا سنو بنتا کیوں یہ, یہ ادھر عاشق بن دے ادھر اسلام دے بن جانے دشمن مخالف کیوں فرمائے سکھتے ہیں انہوں دیا بولیوںفتنا آخ بولی میں کیا ہر بولی میں تو کوئی ہرج نہیں آ حرج نکلی پی بے تالو لوگ بولی نو آدھ زبان بولیاں آداں سکھا د سکھا سکول نہیں ہوئے ساری آداں کناریاں اگریزاں واہ کوتا اپنی کتاباں پڑھان دل وا احوال مشاہیر ہم انہاں دے جڑے مشہور مشہور وڈے وڈے پروفیسر کھندیرن انگریز آ گئی نال <سؤال> ہو رکھا ہوں جد منہ کام اسلام کے اقیدیا نو پیڑا آخری نے برا پڑھا شاہدلی کدی کدی توہین تے گستاخی تک بھی لے جانے معلوم ہوا وہ سکلان چاریف نبیا وال خود سید لمبے یاد خلاف بکواس بازیاں نے جڑا اندر مدرسے مدرسہ سمجھو ان تعلیم نو تعلیم سمجھو سو سو سال پرانی گل ایک سو اکاٹھ سال پہلوں دا پیدا شدہ امام یہ پہ لکھ دزرگاں نے تین اسلامی اک... اسلام اسلامی عقیدے فزرگاں نے دین دین اسلام دی کردنے الانبیاء دی بےزی تک جا کلو نے ہوں ایمان نال دس سکول کالج گستاخان رسول رسول دے گستاخیاں دا مرکز ہوئے کہ نہ ہوئے اچھا یہ جن کھٹے نے یہاں کتی کے پترا امام نرب بچ گل نظر آ گئی یہ سکول نہیں نظر آئی پر کد دلیا داڑی ہو سی داڑی ہو سی کئی سکول پگ بنی ہو سی پر دل وہ کافر جی میں انہیں آخیا دل کا دل چمان کر لینا سید اکبر حسین آبادی بولے سناوا وا آپ فرماند میری داڑی سے رہتا ہے وہ بت انکار پر قائم حسین. اکبر حسین والدی فرماندہ میری داڑی سے رہتا ہے بط انکار کئی ہے کئی بار ہیں نو پر سکولی دہڑی دکھے اگریز جدو ہے نا پوت آخیا سو انگریز نو کیونکہ قوم پجاری ہے نا ہاں میری داڑھی سے رہتا ہے وہ بنکار بر قائم آخر جب میری وہ داڑھی دیکھ رہے دا نا وہ دیکھو نا تم دہشت کر دو شادی کو بنا تمہیں بناؤ مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فورن مان جاتا ہے تو داڑی وی پر ہوا تو میں ادر دل کھول کے بخایا میں آخیا سکار وہ تو چے تو ترقی آفتا لوگ تھی شبا شور تھی مہذب لوگ مگر <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <mager> جب دل دکھا ہوں تو فورن مان پھر کی آدھا اچھا اچھا ماشاء اللہ آپ روشن خیال ہیں ایسے مولویوں کی ضرورت ہے <laughs> <laughs> بالکل آپ ایسے جدید البا محک ڈاکٹر پروفیسروں کی ضرورت ہے یہ قوم کو جہالت سے نکال لیں گے اسی کی تو ضرورت ہے یہ جو قدامت پسند اور پرانے دن تک کے خیالات کے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ دا بندہ ہر داڑی تے, چو تے نہ بھول کئی <تصفح> خنزیر پیر نے داڑیاں جیتے کی پوچھڑ ہوتی کھوتے ایمان نال کچر پوچھ جاڑیاں ادرو ہوسن دے ہوٹو ہاں جی اتنے ایڈی پگ بھی بھاوے رکھی پھر ہو سن پیر پر اندر آخر سکول ٹھیک ہے بھائی ترقی ہے بیٹا کہاں ہے ماشا بیٹی کا مگر جب دل دکھاتا ہوں تو فورن مان جاتا ہے واہ واہ مفکر پہنچے بڑی گل مفکر وہ سارے ہے سن کیونکہ سڈے نبی دین لا وارث نہیں ہاں ذرا توجہ نال بولو سبحال اللہ اگے اکبر آبادی فرماؤں نے سناوا ایک شیر اور نئی تحالیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی نئی تحالیب میں دقت زیادہ تو نہیں رہتی مذاہب رہتے ہیں قائم فقط ایمان جاتا ہے فکتمان اخبارات بولن تو صدقے سیدے تے پورے دنوں دا سید ایمان نہ میں اگلے دن ملتان تقریر آخیا اتنے کر چھوڑا گا ناراض چلو کیڑے دانے باندھ کر لیں گے میں اگلے دن ملتان شریف تقریر کر کے آخیا کہ گل سنوے اج دے بہتے سید جیدے تے راضی ہو سن جائے گا آج دے سید بہتے سہتے تے خوش ہو سن وہ کدھر جائے گا آج دے بہتے سید جندے تے ساراض ہو سن وہ جنت جائے گا کیونکہ یہ سید اپنے نانے نے بنے کڑ دشمن گستاخی تک کی نوبتا جاتی ہے کتابوں میں گستاخی رسول نمونے دنونے میں چس گنا میں ملتان تو بورے والے تقریرا کی تو مینو ایک احیاء علوم ہے بورے والے کا مترسا اس نا اسد نا اتوں با نے مینو اخبار دیتی القلم پشاور کا بہادی سکرییا یونیورسٹی ہے ملتان ہے بڑی بڑی یونیورسٹی اس دے اندر ملتان دے وڈے وے راہ بھر جہے پیش واسن دیا نسل اتنے پیار استاب اس یونیورسٹی کتاب, کتاب آئی محشر خیال محشر پہلا تو نا ہی پہ دس رہا ہے کہ کی کو فر محشر خیال ہے حقیقت نہیں میدان محشر خیال پھر وچ کی لکھیا ہے تقوی جرم ہے تکوا کی مطلب سوا لاکھ نبی مجرمے کیونکہ وہ تکوا خود بھی متکی سن لوگوں بھی تکوے کا سبق دے لیشن. ہر ولی ہر صاحبی مجرمے آئے میرے رابع یہ قوم مارن ٹری باہر دے کافر میں. مطابقتن تزمون التظامند کسی طرح بھی اللہ کے نبیوں کی توہین کرنے والے کی سزا قتل ہے اگے کی لکھا ہے شیطان بھی پیغمبر ہے شانبارک مبارک ہوا لانت لاہ دا سی شیطان بڑا بہت دیسی چوڑے دیسی چوڑے ہون انہوں نے آخو شیتانا تو انہیں لڑ پینا تو سوٹا مارنا پر شیطان آخنا واہ سکولی وہ پروفیسر شاب شابش سہی دسا دا میں تین کیوں تھپکی نہ دبش شابش, شابش مونج کٹی چی تقب ساری زندگی دنیا چی دن پیغمبر جا بنا جی میں تیرے پرا میرا کدی جمع ہی نہیں oh, میرے ربا ایمان دسو اور سنو شیتان پیغمبر آخر مطلب یہ نبی جنہیں سارے شیتان لاندی وا قسم خدا دی پتہ نہیں دھرتی جے کدھر رب حوصلے والا نہ وقت مقرر نہ ہوتا پکڑ دی میاد مقرر نہ سور کتے بلے بنے ہونے آگریزی باندر سور کتے بلے ہونے کمال یار دسو تو سی اور اے اے اے اج بھی کتاب سو سال پرانی امام یوسف بن اسماعیل اسماعیل نبھانے دی گل تصدیق ہوئی کہ نہ ہوئی ہوئے اگے سنو جتھے, سید مشاہر سنو جتھے صحابہ دی بےستتی اہل بیت دی توہین جبی پاکہ اولا توناما تو سد تو تو الا اتے بریلویاں بال بھی جانے سکول اچھا باہر لڑائی بھابیا اندر سبک نے بال دیتی خر وہ پھر ساڈا سید اکبر حسین آبادی بولیا ایمان بیچنے پہ سب تلے ہوئے ایمان بیچنے پہ سب ہیں تلے ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے با سے معلوم ہوا کہ بریلوی خود گستاخ رسول ہے گستاخ آئی مدین کیڑا بریلوی چاہتا سکولفاق توجہ فرمائی ضالما دے یہ سنتے راندریز تاریف اپنے بزرگ دیا تو بےستتی بالخصوص آم فکر جہاں چلتا ہے پہلے لوگ جانوروں جیسے زندگی گزارتے تھے اے کتی آدرا ملی نہیں کلی طور اپنے دین تو خالی ہوتا ہے اسلامی غیرت تو خالی ہوں سارا تلک ممی تل مدرسہ انگریزی انہ سکلوں گرانٹاں پیسے دین امداد اس بال اپنیا نالو او جہیا اس دور چلمانوں کی ہونا وقت پیارے لگ دن اپنی جنس نالو جنس انگریز والی بد پیاری لگتی ہے ہاں جی تے او دن بال کہ کمال ہے تے سارا ਦੇ سوال ہے تے سارا ویچے سیرت ساڑے نبی, سرکار تے نبی پاک سرکار دے اصحاب مناقب ਦੇ فضائل خلافا حالات بعد والے باد شاہ مسلمان آدل ਆਦਲ ਉਹਨਾਂ حالات نہیں سیکھ گے بل کی الٹا کے پروفیسر شیطان کی کردن کر دے بزرگانے الٹ حالات پڑھانے سلاح الدین عجوبی عالم تھا اس نے یہ کیا اس نے وہ کہا مشاہی اسلام دی مخالفت اچھا جب نکلتے ہیں مسلمان اس سے پھر حقیقت کلو بہت مبین آپ اگے فرما د تے جدوں ویخو گے منڈے سکولی آپس بیٹھے ہونگے نا اپنے ہم جنسا پھر کی بکواساں کر دین اسلام تے اعتراض کرمی حکومت کے خلاف بولن گے آخن گے یار یہ پردہ یہ دیکھنا اب مسلمان یہ یہ, یہ گل جو ہے یہ گل اس میں اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے گا کر دیں گے نہیں ہوئے اے اج تو بھی سنی بیٹھا ہے تو سو سال پہلو امام یوسف میر اسماعیل نبانی جانی بیٹھیں گے مطلب ہے سبق پرانا اکو جہ لگا ہو بدلیا بدلیا بد بدل ودنے اضافہ ہوگا اگریزاں آخ ان حکومت دیا کرفا یہ آخ ہمیشہ انہوں کے ہر سال سکلوں فارغ ہونے والے نکلنے والے کل دل یا اکثر دکثر یہ نہیں ہونی حق ندھ پچھو سکتے تے گمراہ بئیمان ہو کے باہر نکل آتے ہیں اے جن ایک عبارت پڑھی سی اس عبارت دا مطلب ہے اچھا ہوں اگے جی گل کرتے دا رسالہ ہے انگلش زبان کوئی چھپیا انگریزی کتاب کے اندر انگریزوں نے مسلمانوں تباہ کرنے برباد کرفر بنا کے دین اسلام کا دشمن بناو کے من منصوبے سازشہ جو لکھیا انشا نربی درد بیان کیا انگلش تو تلات مشری نے تلات مصری فاضل محمد آفی نقل پھر فاضل محمد آفندی دی عبارت شیخ نبہانی اپنی اس کتاب چکل پکڑ دن عبارت یہ جی چند چٹکلے پڑا گا وقت کی قلت پیش نظر چند چٹکلے پڑا تربیت المرا کتاب مشری اور عورت دی تربیت اس آخرے ایک جدید مسلا سی جدید مدید منافق اس نے وہ نقل کی تی بارت تربیت المرا تے اگو اگریزی کتاب سی جن لو مدارس دے دے کر دیاں، کر دیاں. دے ایک ایک کے سکولوں کے اتنے کلام کردیا کردیا وہ اگریز پہ لکھتے ہیں جن اپنی کتاب ایک کرو اگریز آ کہ مسلمانوں جی تباہ کرنا ہے تو تسا پہلو کٹھے ہو حکومت وکری وکری رہے مسلمان کلے کلے کر کے تمہوں کٹی رکھ کدی تھی ان سوچا جی نہیں توچنا میں گوانڈی لڑا مولی لڑا گل کر لے چیزیں مری قوم جو مردوں کی سوچ نہیں ہوں کہ میں سوچ بیچارے کمینے پہ سوچ دینو آ پہلو سارے کٹے ہو وہ کٹھے ہونے ہون اقوام میں متحدہ بنائی یار <تصفح> آخر یہ سو سال پرانی کتاب ہے لکھ رہے کٹھے ہوٹے ہو کے آخر کرو کی حملہ کی کرو آ ہتھیار دی جنگ نہ لڑیا میں کیوں اکھے مسلمان جڑے نا جنہ جس ہتھیار دی جنگ لڑو گے یہ اپنے دین چور پکن گے آپ کٹھے ہون گئے جی میں مثال دینا سپاہے سپاہ صاحبہ جنہوں نے ہوں خرابا سیا سیاپا او جڑے نے نال لڑائی ان شروع کی جہے شیا وکرے وکھرے سن وہ کٹھے ہو گئے اتحاد ایک طاقت والی ہمیشہ لڑائی نال ضرور نتیجہ نکل گیا کیونکہ لڑائی ایک ایسا نقصان ہے جہاں ہر کسی کو چیتی سمجھ آ جائے आदना करम जंग करम जंग छेती समझ आर्द जंग मठी समझ आर्द जंग होंगी फितन की साजशां मनसूबों की वो नहीं समझ आसलारा ही समझद हूं आखे अंग्रेजा सोचा उन्हें आ गया इंज करो तुसा कटे हो के जंग ना लड़ो पहलों वो करो مدرسے کھولو مدرسے سکول ہوں <تصال> عبارت سنو ادھر دی توجہ توجہ توجہ میں ختم شریف نہیں کماون آیا بیٹھا ہاں میںن دین بیٹھا میرا توجہ میری جاگ کے تکلیف سو ہاں جنہیں ختم کھانا ہوئے وہ کسی ہوسی کرے یہ تو ختم ختم کو نہیں لبنا بالکل پنڈارے والی کے اتنے لبنی بریل بھی آ سکے کوئی بنارا حضور دین دا ہے بس لینا تو یہ لے سب یہ لے اپنا گھر براباد با کر باقی تو آ تھے میرے کو خدا کلام کلام ل... ہی ال مدار سنگھ نسرا نہیں آؤ اللہ تخ سبھی میرا گائے من آپ اگے لکھ دیں ہوں خبیس پیا دن سکول کھولو کیوں مقابل اسلام بالکل مسلمانوں کی نا طاقت, طاقت نال جنگ جی تباہی کرو گے جنا کرنا چاہو گے اتنا پھیلنگے نل واسطے تلفحال حد مہر کان اسلام تقویز بنیاد ہی سکولہ تباہ کرنا ہے ملا بے پوچھن خانے کے ڈاکٹر بیٹھے کا دل ایجے بندے خرید کر کے مکھے ہوئے مردے کا دیا نہیں آ گردے کوئی وہابی کوئی دوبندی کوئی بریلوی ہے سر ہر طرح کے سور جہاں وہ خریدے ہاتھ جہاں کول گرانٹ آ گئی سمجھ وک گیا جو نہیں فرمائی یار ایسے مدرسہ دس گرانٹ کھڑے کوئی گے سکل کھولا گے انہوں نے بالا دلائیں چاہن گلا پا دیا گے شک پاو گے شک انہ دے اقیدے ایمان ہو جان گے ختم پھر باوی حج بھی کرو نمازا پڑھن ہر شاید لینی ہے ایمان شک کا نام نہیں ایمان یقین کا نام نہیں مومن تا ہندے دین ان بارے انج یقین ہوئے اسمان بولے زمین بولے تے سارے دین, دین دی گلط وہ تیر غلط ہے تے اے پھٹے منہ تیرا زمین منہ بھی شیتان ہی بولتا ہو سی تھلیوں بھی شیتان بولتا ہو سی سا دی ہک بر ماسا شک نہیں تا مومن بنتا جا کے جڑا کنجر ہو جلندر اقبال فرماندہ سنا چھوڑا بولو چل سب اللہ اقبال فرماندہ پختہ نی پختہ قائد کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی پختہ افکار پخت افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز رحی ہوا ہا سکولا چلی کھڑی کنجر ہر شہ نو کچا رکھی آؤ ہر شہر تا کر کے ہوں مومن پکے کھولی بال پ لا مسلم پے نہ لکھو آخ انگریز پا آخ دن بینا بینا پا اس کتاب اپنی چ اکھ آخ کی پکے مسلمان عیسائی نہ بنتی نا, نا سڈے سکولا پر مسلمان بھی نا لا مسلمین ولا نصارا نہ مسلمان اوشن نہ وہ بن سن اسلی جنس بنتی مذہب کا بی نئے نہ لے اے درمیان چ لٹکن والی نہ ادھر نہ ادھر ادھر کے نہ ادھر نہ ادھر بلک ادر ج آد ادج نہیں فرمر ہوتے مسلمان نہ ہونا کافی ہے میری گل تو کیا نہیں کہ کافر وہی بنے گا آخر گے جا چوڑا بن جاوے یا ہندو یا سکھ بنے کچھ اگاں بنے نہ بنے جہاں کافر ہو گیا نو اس بھاوے قبول کیت نہیں جہا اسلام تو نکل گیا وہ کافر ہو گیا پہلا ہدف یہ نہیں پہلا نشانہ یہ نہیں تو بنانے کو جدو کافر ہو جائے گا پھر چوڑا بھی بنا لاندھی بھی بنا لانے سکھ بھی بنا لا جی مرضی مرجی ادھر یہ سو سال پرانی گل لکھیے تو کون پہ لکھدہ ہے شیخ نبہانی جڑا نام من شیطان دی نانی اگے سنو امسا لوہا یق نا بلا ارتیا بن ادر اسلام بلا دما تفران کہ لکھ دے لکھتے کہ جیڑے مسلمان سکولوں والے پیار ہونگے نا انگریز پاک دے. او خود اسلام مسلمان دیا حکومت ہے سن مسلمان دیا انہوں نے واسطے انگریز ہیں اند نقصان تربادی کرے ہوئے ہوئے ہوئے قسم خدا دی کر کے پیا آسا مسلمان دے ہاتھوں اونے نہیں مریچے جنہیں اپنے کنجر دے ہاتھوں دے مرے خلے سکولیاں دے ہاتھوں ایمان دسوڈ دسو. ملک دیا گورمنٹ باہر مسلمان دیا جڑیاں سکول تیار کی نال نال مسلمانوں دے نقصان ہونے سن سچی بولیا اج ایمان نڑ نا, کافر انگریز نال تے قدو لڑنا اس قوم نصیب ہونا یہ سکولیاں تو فارغ نہیں گل کرو نا اے پہلو آنگو گال پہی دے لے. اے نا تو جان چھٹے تو بندہ کئی جاوے ہاں کتے بے اگریزا ای پڑا چڈے نے تو, تو ہی جان نہیں چھٹنی تا کر کے رب نو عذاب دے کے مارے گا تے ساڑھی جان گی تے پھر اگاں جنال بولو سب اچھا ہوں اتحب تاقی تفصیل وقت دمٹ رہا گل نو باقی دا دون پڑھو گے اگے کی پہ لکھتے نے اسے اگریز کے حوالے میں آخصوص تبجو توجو آسوس سارے کماناروں, بٹا کام وڈا کام اگریز کرنا چڑیو تو مسلمانا دیا لڑکیاں سکول لاؤ آه, کتاب جو. کتاب بیٹھا سامنے لگا پڑھا پکال <سؤال> تربیت لو تربیت آدل مسلم فل مدار سن سرانی وین کان رہا منت تاثیر تربیت سکول بڑا کم تھاریاں ساری گلاک رکھو جہاں دیا کڑیاں برباد کرو گے نا جنا وہ کم نہیں کر سکتے ہاں وہ سی قوم سدکے جا تیرے سونے تو تیری عزت دے فیصلے انگریز ککڑا مامے نے نا کڑیا لب گئے چلو بچاریاں ایو री सुत्थण <laughs> भी ला सा, भी ला सा। दुश्मन मुंह चढ़ के बोले मारी जाना मरे भी वेखण फिर भी ना मन भाई آخ اسفیت نا لڑکی دی تربیت چا کرو گے نہ اپنے اپنی مرضی دے مطابق دے اسلام دا کباڑا کر چھوڑے گی کی کرو آخر مسلمان عورت دے جو اخلاق عادت بدلو گے اے اپنے, اپنے مرد دوتے ہو جاوے گی غالب اور سید اکبر حسین الہ آباد کیا بتاؤں کیا بتاؤ علم پڑھ کر بیویاں کیا بتاؤں کیا بنے گی علم پڑھ کر بیویاں بیویاں شوہر بنے گی شوہر بنے گئے بیویاں <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> سر ہاتھ کے جما ار سامنے اکا وا جا پیڈی ابو نہ نظر آ ہر گل چی جی جی تو کرے چٹاپو چٹا جی لڑکی سکل نہ پڑی اسی پیچھا بڑی ہوئی ہو سی پو دلہ پچھو تو ڈلہی میں ملوڈیا میرے بارے آخیا ادھر ملتان آپ پاسے آپ ڈبل ایم اے لیش کی شادی کی ڈبل ایم اے نا کئی آخیا ایم اے آخ ایف اے کیونکہ کوری گل غلطی نہیں ہوئی ایک عبدالحمید چشتی اخبین خان مال دب ہوئی مفتی ہو بوچر خانے والا سکو لڑک سکو میں اس علاقے گیا میں لکھا چیاں میں آخیا یار پہلی گل تو یہ میں حرام کم جہاں شرح ہر وے میں کرا تو حلال نہیں ہو سکتا اس ملا نو پوچھو تیری شریعت میں آ کل میں کھا تاویں گا تا روک دردی رات نو مفتی کن بنایا اے کھوتے مفتی آنے کی اے بچڑ خانے کے ڈاکٹر میں دوسری گل میں قبلہ میں رن لینی تھی نوکلی مشترکہ نہیں تھی لینی سانجی نہیں تھی لینی میںکلی جان دے نوکلی پنجابی نوکلی نہیں آتے ان بجڑی ایک نال میں کیا رن لینی تھی جہی پھر میرے بیٹے جڑی بازار چور ہوئے دفتر چورٹھی ہوئے سکل چورسٹر میں دسو یار جیل مشترکہ نہیں ختم بہت دسترج بیٹھی ہوتی پھر دستر جیسی ختم گیا ادھر آئے نا تھاپس میں سر بیٹھی وہ کنجر بار اوڑا سکی کلا سر بیٹھی ہوں دلہی کوئنج رن لے سی میں تو نہیں لے سکتا आप फरमाते आख अंग्रेज प्या जो पढ़ जाएगी रन मरदे चढ़ जायेगी है भावे थले सौ उत की आ सकती है उसे बनी है पेंट ते पे कोट तो हो गया आपस मुकाल पेंट त पे कोट ہوں پینٹ آدی ہے کوٹ نئے اتریا او میں اسی کپڑے, دی, کپڑے دی. آتا, دی کی تھی اسی کپڑے تردی کا بنیا تو میں بھی اسی دردی کی بنی یہ وجہ کی ہے میں ہوں تھلے توں ہونا اتنے پینٹ پہ آتی کوٹ نی تھے تھی اے بھی اہی کپڑا اکو دردی اکو تیر نلکی لگی میرے تی نلکی لگی وجہ کی ہے اخیر جدو نے بہت ہی بحث کی چپ کوٹ نے چپ چکر پینٹ نٹ نے آکھیا پینٹ نٹ ہے کوٹ آخری کسی دیسی بندے نو سکول اپنا کوٹ آکھیا زبان ادھر ادھر ہو جاتی بولو میں پوچھنا وا کھوٹی دا فیصلہ آپ کرنا مجھ کا فیصلہ آپ کرنا افسوس دا فیصلہ دا ہاتھ دیتی کھڑے جمی تی نگران انگریز لکھ لانت نہ پائے گئی پتہ نہیں رب انہ دی شکل کرد کہ راب مار دے قسم خدا دی خوش ہو گیا لکھ لانت انگریز بھی بولن امام یوسف بن اسماعیل نبانی بھی بولن ہر امام دس گیا ہوئے ہر عالم دس گیا ہوئے پگ کے جگا برباد نہ کر اپنی اولاد نو بچا لے شیخ یوسف بن اسماعیل اکل کر مسلمان لوجو تالا ہائے سفر نمبر تیتی دس جا سکول جانا آرام تیتی فصل نمبر اتاسر ہوں اگلی گل آخری کرنے والی عام سوال ساڈے تھی ہند ہے باقی جو جدو ترجمہ آیا کتاب دا پڑھ لیا جے عام سوال سڈے ہے کی یہ بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی اولاد کو سکول میں ڈالا ہے اگر حرام ہوتا تو وہ نے کیوں ڈالتے کوئی کسی کازمی کا حوالہ دیتا ہے کوئی کسی کا حوالہ دیتا ہے کوئی کسی کا حوالہ دیتا ہے ہاں بزرگ نے بال اپنے سکول پڑا پیارا یہ سوال امام یوسف بن اسماعیل نبانی جواب سنو واہ میرے رب تیرے امداد کرن تو سب کے حا نسرونی اللہ فرماندہ ایمان والیاں کی مدد کرنا سدا حق ہوں سونا اپنا حق ادا فرما ساری مدد پکر دے فن کونیادین لا لے مسلمن یهم او ازتبان الاجتناب الحرام و اتباع الحلال و ها اولائے كانوا انکانو بحسب الظاہر من القابر فا ان من الاسا فلل آپ کسے سوال کیتا آخ اگر کرے ایک سوال پکڑتا دے بندہ جناب بعض بڑے بڑے اپنی ہاں جی پانے کیوں آپ فرما نے میں جب دینا وا اکولو میں دنیا کے وڈیر ہونگ گے پر دنیا کا وڈیر جہ وڈی ہونے اپنی فسک فجور اگریز اولا اگریز کدی جان کی اجازت نہیں دہلانے مسلمان پرہیزگار امام تیش را کوئی نہیں ھائ! فرمایا مسلمان حرام, حرام, حرام تو بچنا تے چلنا دین تلنا اوڈرا جڑا او کام کرے کام چی کرے فرمایا جہی اے ہے ظاہر چکبر نے وڈے نے حقیقت اصاہل نا. نا نا. نا تھلے درجے نکڑے سوکڑے لکھیا ہے شیر لکھے اربی چین ارسل فرماندے نے کہ شیرے کہ دا اندر نفس کافس فطرت او ہو بہلی قبیلے باہلی قبیلہ ارب دائک بدوا کا سمار ہوتا ہے ابھی وہ ہو فطرت تو کمینی ہواشمی اصل ہاشمی ہو کوئی فائدہ نہیں کرتی جد اندر کمینہ ہو قبر تو کروڑا رہتا ہوں آخو چی ہو سا کوئی نورانی یہ سب اصاگر ہیں کوئی ہمارے اقابر نہیں ہمارے اقابر بڑے ہیں تو شیر ربانی اور مہر علی جیسے ہیں شاخ یوسف بن اسماعیل نبانی جیسے ہیں ہم ایسوں کو اٹھا کر کٹر میں پھینکتے ہیں یہ کٹر میں پھینکنے کے قابل ہے سر پہ رکھنے کا تاج نہیں ہے سر پہ رکھنے کا تاج وہ ہے جس کے سر پر محمد عربی کے تین کا تاج ہے محبت پر مایا اگر یہ بڑے ہوتے مسلمان حقیقت میں ہی بڑے ہوتے تو ان کی بڑی محبت دین کے ساتھ ہوتی اپنی قوم کے ساتھ ہوتی اپنی قوم کی غیرت ہوتی اگر ایسے ہوتے تو پھر اپنے اولاد کو سکولوں میں نہ ڈالتے اگر انہوں نے سکولوں میں ڈال دیا یہ بڑے نہیں ہیں شیخ یوسف بن اسماعیل نبانی دیا چیدہ چیتا گلا تمام ہوئی انگریزی تعلیم شیخ نبانی کی نگاہ میں نظر میں موضوع پورا ہوا اگلے جمعہ تو انشاءاللہ شاء چشتی بزرگان دین پیر پٹھان ساڈا تنسیالہ اللہ سنا سونا نم نم بنا سکولی کا مطلب جائت سمجھے ترقی سمجھے تعلیم سمجھے شعور سمجھے ہاں جی جاسے روے حرام سمجھے لانا سمجھے بےغیرتی سمجھے کفر سمجھے وہ سکولی جو مفل میں میں ولی نہیں منتا کیوں مننا ایک باستے من بچ رہا مخالف ہوا توجہ نہیں ہے مسلمیاں نبی مشمن نبی دشمن ہے کفر دے پاری قرآن تو ہے اقل ماری کافر دے نال یاری مسلم دور سار مسلم سکون دے اگلا چو راج دشمن گھر بلا کے اپنا نو مرا گے دشمن گھر بلا